أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جرم أنما تدعوني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفضط أمري إلى الله إن الله بصير وَقام اللهَّهُ سَجّ آتمَا مَكَ وَوحقَ ب آلِ فِ الرعونَ سُُ العذابأَههُ يُعلَبونَ عَلَن غُدُ وَو وَعَجّ وَيَوْومَ تَقُ السَّعَت أَدَخِلُون آلَ فِرعوونَ شَدَّ العذا وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا لصيبا من النار قال الذين استكبروا ان كنتم سيدا ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لقد خزر ت جهنم ادعوا ربكم جهنم اين فنانا يوما من العذاب قالوا او لم تكن تاسيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال الحمدللہ للہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد قابل احترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت المؤمن جس کا دوسرا نام صورت الغافر ہے کی تفسیر جاری ہے اور آج عائد نمبر تینتالیس سے آغاز کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان ہی من ہی ونف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ليس له دعوت فی دنیا ولا فی آخر اندنا لا جارما کا جَرَمَ علما نے حقن کیا حق کی یہ بات بالکل حق ہے یہ لاجاران بلا شبہ کوئی شک نہیں اس میں ان ماتھی کی بے شک جس چیز کی طرف آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں بلا رہے ہیں لو صلاح دعوتن سے دنیا بلا فلاخر نہیں ہے اس کے لیے پکارنا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں یہ اسی مرد مومن کی تقریر جاری ہے جو قوم فراؤن الفراؤن کے سامنے کھڑا یہ کلم حق بلند کر رہا تھا اور جس کی حجتیں اور دلیلیں سب کو لاجواب کر چکی تھی کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو اسی کی یہ تقریر کا تکملہ ہے اور وہ ان کے سامنے کھڑا ہو کر جو ان کے مابودان بادلہ جن کو وہ پکارتے ہیں ان کی زبردست تنخیص تردید اور تفنید کر رہا ہے لاجارما یہ بلاشبہ بلا شک تحقیق یقیناً حقن ان میں نے یہ انما کل میں حصر نہیں ہے انا الگ ہے اور ماں الگ ہے موصولاً. بے شک جس طرف آپ بلاتے ہیں مجھے انما تضعن بے شک جو بھی جس طرف بھی تضعون آپ بلاتے ہیں مجھے لئی فلاح ادا دن سے دنیا نہیں اس کے لیے کو پکارنا دنیا میں نہ آخرت میں ولا اللہ فلا اور نہ آخرت یعنی ان کو پکارنا بنتا ہے دنیا میں یا قیامت کے دن آج تک دنیا میں انہوں نے کسی کو کچھ سنوارا کسی کے کام آئے کچھ کسی کو کوئی نفع پہنچایا یا کسی سے کوئی نقصان ٹالا نہیں اور نہ قیامت کے دن کچھ کر سکیں قیامت کے دن بھی کچھ نہیں کر سکیں گے بلکہ قیامت کے دن تو الٹا اپنے پکارنے والوں سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے تبعوا من تبعوا تبعوا تبعوا تبعوا من تبعوا جن کو پکارا گیا جب وہ لہارے براد کر دیں گے پکارنے والوں سے اور تمام وسائل منقور ہو جائیں گے اور پکارنے والے کیا کہیں گے لو انا کر رتن فنتبر ہوں بقال الدین تباؤ لو انا کر رتن فنت برآمین کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے اور ہم دنیا میں جا کر ان سے اسی طرح اظہار براد کر دیں جیسے یہ کر رہے ہیں تو قیامت کریم کیا کام آئیں گے وہ زبر طبی اللہ طبع جن کے پیروی کی گئے جن کو پکارا گیا جب وہ اظہار لا تعلق ہی کر دیں گے پکارنے والوں سے پیروی کرنے والوں سے تو کس کام کوئی ان کی ان کو پکارنا بنتا ہی نہیں نہ دنیا میں نہ آخر کسی مدد جوگے نہیں ہے نہ کوئی نفا پہنچانے والے نہ کوئی نقصان ٹالنے والے نہ دنیا میں کام آئیں گے نہ قیامت کے دن کام آئیں گے تو اس مرد حق کا یہ حق پر مشتمل نعرہ کہ تم جس کی عبادت کے تم مجھے بلا رہے ہو ان کو پکارنا تو بنتا ہی نہیں دنیا نہ, نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی ان نے کام کیا ہو کوئی کام سنوارا ہو کسی کے کام آئے ہو تو بتاؤ جب یہاں کام نہیں آ سکتے تو قیامت کے دن کیا کام آئیں گے قیامت کے دن تو ساری حاکمیت سارا عمر اللہ رحدہ لا شریقہ لہو کے ہاتھ میں ہوگی اس دن کیا کر سکیں گے آگے فرمائے مربان اور بے شک ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے تم بھی اور میں بھی اس دن فیصلے ہوں گے ان اندر مصرفین اصحاب المار حد سے بڑھنے والے مصرفین اصراف کرنے والے حد سے تجاوز کرنے والے حد سے بڑھ جانے والے ہو مسحب الار وہی جہنم والے ہیں آگ والے ہیں ان کو آگ میں جھونکا جائے گا مصرفین کو مصرفین کون ہوتے ہیں زیادتی کرنے والے یہ زیادتی گناہوں کی صورت میں شرک کی صورت میں برد کی صورت میں تو جتنے مسرفین ہیں ان کا ٹھکانا جہنم ہاں گر کو مصرف اس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق دے دے تو پھر وہ بخشش کے مصرحق ہیں کلبادی اللہ دین اصرفین لاطق رحمت اللہ کہہ لیجیے میرے وہ بندو جو اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے مسرفین ہیں کسی بھی نوعیت کی زیادتی کر بیٹھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یکفر جمی ہے بے شک اللہ کا عالم تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے بڑا غفور رحیم ہے لیکن اگر مختلف توبہ کے بازار مر جائے تو پھر کیا جہنم ہی ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر اس کا اخراف اور اس کی زیادتی شرک اور بےد کی صورت میں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے پھر اس مرد حق کی تقریر یا کیا بات کہی کہ میری دعوت اللہ کی طرف ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت نفع دینے والا نقصان دینے والا نقصان ٹالنے والا اللہ کی ذات ہے اور جن کی دعوت تم دیتے ہو ان کو پکارنا بنتا ہی نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں کسی کام نہیں آئیں گے کسی کام جو گئے نہیں اور صاحب یہ کہہ دیا ہمارا آپ کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے اس دن عدل انصاف کی عدالت قائم ہوگی اس دن فیصلے ہوں گے اور سارے فیصلے کرنے والا اللہ رب العزت ہوگا ون المصرحین اصحاب النار اور مصرف جو ہیں زیادتی کرنے والے شرک کی صورت میں بلٹ کی صورت میں گناہوں کی صورت میں معصیت کی صورت میں وہ جہن نہیں ہے ہاں اگر توبہ کر لیں اور اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے تو پھر وہ بھی بخشش کے مستحق ہیں جیسا کہ آئے بکریم کلیاہ بھابی اللہ اشرف و علان حسین لاترحمۃ اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا توبہ کا دروازہ کھلا ہے ان میں یکم الحب معلوم یا اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ ہے جان یہاں اٹکی اب ختم جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے مصرفین جہن نہیں ہے فلائب ان لوگوں کے جو توبہ کر جائیں استغفار کر جائیں اور اپنی زیاتیوں کو بخشوا لیں اللہ تعالی سے معافی مانگ لیں اللہ معاف کرنے والا ہے اور غفور الرحیم فصل کو رونا معورم فصن کریے تم یاد کرو گے معورم جو میں تم سے کہتا ہوں جو باتیں میں کر رہا ہوں جو دعوت میں دے رہا ہوں انقریب یاد کرو گے کب یاد کرو گے جب اللہ کا آزاد دیکھو گے اللہ کی ناراضگی کے آثار دیکھو گے کہ کاش ہم نے اس مرد مومن کی بات سن لی ہوتی مان لی ہوتی مگر وہ کوئی فائدہ نہیں تو انکریب تم یاد کرو گے ماں رکھو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں جو باتیں میں کر رہا ہوں انقریب یاد کرو گی جب اللہ کی پکڑ آئے گی پھر کچھ نہ کر پاؤ گے پھر تم کہو گے کاش ہم نے اس کی بات مان لی ہوتی امروضی اللہ اور میں اپنا معاملہ سونڈتا ہوں اللہ کی طرف اللہ کے سفرد کرتا ہوں اللہ پر توکل دعوت پیش کر دی حجت قائم کر دی تم لوگ نہیں مان رہے دھمکیاں دے رہے ہو قتل کی سازشوں کی ٹھیک ہے اگر قتل کرنا چاہو تو کر دو ہمارا معاملہ اللہ کے ہے مگر تم لوگ ان باتوں کو یاد کرو گے کاش ہم نے حتائد کر لی ہوتی کاش اس مرد مومن کی بات مان لی ہوتی مگر جب یہ سوچو گے اس وقت سوچنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا آج دنیا کی زندگی ہے دار العمل ہے کل جب مر جاؤ گے وہ دار الجزا میں داخل ہو جاؤ گے آج عمل ہے جزاء نہیں ہے کل جزاء ہوگی عمل نہیں ہوگا یہ بات نبی الاسلام نے جنگ بدر کے موقع پر صنادیر قریش سے کہی جو بات یہ مرب مومن فراؤن سے کہہ رہے اور قوم فراون سے کہہ رہے وہ بات رسول اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے فراؤن ابو چہرے سے کی اور بقیہ سنا دیے قریش پکارا ان کو کنویں کلیب بدر میں ان کی لاشیں پھکوا دی بدر کے کنویں لاشیں پکوا دی انہیں اور پکارا انہیں حلو حجر تم ماں لاگر ابو کم یورم تعلق نے تم سے وعدہ کیا تھا عذاب کا تزلیل کا احانت کا اس کا حق ہونا تم نے دیکھ لیا میں نے تو دیکھ لیا اللہ نے مجھ سے نصرت کا وعدہ کیا تھا مدد کا وعدہ کیا تھا میں نے اللہ کی مدد دیکھ لی اس کی نصرت اور تائید دیکھ لی تمہاری بربادی دیکھ لی یقین پچھتا رہے ہوں گے کاش نبی کی بات مان لی ہوتی نبی سے محبت کر لی ہوتی مگر اس پچھتاوے کا فائدہ کوئی نہیں تو سمرد مومن نے کیا کہا فصر پس تم ان قریب یاد کرو گے جو باتیں میں تم سے کر رہا ہوں وہ خوب امرہ اور میں سونپتی ہوں اپنا سارا معاملہ اللہ کی طرف اسی پر توکل تم جو سادشے کرنا چاہ رہے ہو قتل کرنا چاہ رہے ہو اپنے کام کرو تو ہمارا اللہ پر توکل ہے ہمارے کام اسی کے سپرد ہے اِنَّ اللہ بخیر بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے سیاحت ماں مس بچا لیا اللہ نے اس کو کس کو اس مرد مومن کو جس نے بڑی دلیری کے ساتھ دعوت دی تھی اور بڑی سجاوٹ کے ساتھ جن گیا تھا اور فرعن اور اس کی قوم کو لاجواب کر دیا تھا کوئی بات کرنے کے قابل نہ رہے گا لیکن تدویریں کی فازشیں کی ہلاک کر دیں گے حملہ کر دیں گے قتل کر دیں گے فوقاہ اللہ بس بچایا اس کو اللہ نے سیاح دما مکر جو وہ مکر کر رہے تھے تدمیریں کر رہے تھے ان تدمیروں کی برائی سے جو انہیں تدبیریں کی مارنے کی قتل کی جو بھی ان تمام تدبیروں کی برائیوں سے اللہ نے اس مرد مومن کو بچا لیا وہاقل آل فرعون اسول آزاد اور گھیر لیا آل فرعون کو فرعون کی قوم کو بڑے عذاب نے یہ مرد مومن تنہا تھا اور وہ پوری قوم تھی یہ نہتا تھا وہ وسائل سے مالا مال تھی طاقت اس کے پاس تھی وسائل ان کے پاس تھے اسلحہ ان کے پاس تھا لیکن بچے کون وہ مرد مومن بچا نہتا ہونے کے باوجود تنہا ہونے کے باوجود ادھر پوری قوم ہے قوت اور طاقت سے مالا مال مگر پور اس قوم کو عذاب نے آ گھیرا یہ مرد مومن بچ گیا اللہ نے بچا لیا اور اس کے مقابلے میں کھڑی پوری قوم کو برباد کر دی ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ رحیح ہدوب اماشی آگ یہ اور ادور اس آگ پر پیش کیے جاتے ہیں یہ جی لوگ فرون اور قوم فرحان آلیہ پیش کیے جاتے ہیں اس پر یہاں کے انار کی طرف آگ کی طرف پیش کیے جاتے ہیں اس کی طرف خود ہے صبح اور شام صبح اور شام کا من پورا دن ارب صبح اور شام بول کر پورا دن راگ لیتے تھے ان پر آگ مسلسل پیش ہو رہے اور وہ آگ پر مسلسل پیش ہو رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کو جھیل رہے اللہ کے عذاب کو جھیل رہے اس علماء نے عذاب قبر کے حق ہونے کی دلیل لیے مرنے کے بعد جو زندگی برزخی زندگی ہے اور برزخی زندگی قبر کی زندگی کا عذاب حق ہے مرنے کے بعد بندہ نافرمان ہو مشرک ہو کافر ہو دی ہو اللہ کے عذاب کے کی بیٹ میں آئے گا بردقی زندگی میں وہ جہاں مرنی ہو مرنے کے بعد انسان جہاں بھی ہو وہ جگہ اس کی قبر ہے اور پھر آؤں سمندر میں خیر ہو گیا اس کی لاش سمندر میں یا نکالنے کے جیسا کہ اس کی لاش مشہور یہ جی ہے کہ مصر میں فنوت کی گئی اور محفوظ ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں زیارت کرتے ہیں آخر کچھ بھی ہو ان شرم یہ چیز ہمارے لیے ثابت نہیں ہے فرعون ڈوب گیا دریا میں اور وہ غرق ہو گیا لاش اس کی دریا میں تھی یا نکال لی گئی اور اس کو اس طرح محفوظ کر لیا گیا نشان برت بنایا گیا جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اللہ دینے پر قادر ہے اور عذاب پہنچانے پر قادر قبر کمانا بہت سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے قبر معنی وہ گڑا ہے جو اپنے ہاتھ سے ہم کھودتے ہیں جس میں میت کو اتارتے ہیں نہیں قبر سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد انسان موجود ہو کئی لوگ لاشوں کو جلا دیتے ہیں کئی لوگ غرق ہو جاتے ہیں قبر نصیب نہیں ہوتی لیکن نہیں قبر ہے ان کی وہ سمندر ہی ان کی قبر ہے وہ جو آگ میں جلائے گئے وہ آگ ان کی قبر ہے کسی کو جانور کھا گیا جانور کا پیٹ اس کی قبر ہے اللہ ہر شہر پر قاضر ہے مرنے حماظ انسان جہاں بھی ہو وہ اس کی قبر ہے اور اگر وہ نیک ہے تو اللہ اس کو دے دینے پر اور اگر وہ برا ہے تو اللہ اس کو آزاد دینے پر ہے کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ فلاں بندے کو قبر نصیب نہیں ہوئی یہ تو قرآن کے عموم اور اطلاق کے خلاف اماعت اور اخبارہ ہر انسان کی بات ہے آپ ہر انسان کو موت آتی ہے اور موت کے بعد قبر ملتی ہے قبر کیا ہے جہاں وہ مرنے کے بعد ہو قبر کا مانا وہ گڑا نہیں ہے خاص جو اپنے ہاتھ سے آپ کھودتے ہیں اور جہاں میت کو دفن کرتے ہیں وہ خبر ہے لیکن جہاں میں انسان موجود ہو مرنے کے بعد وہ جانور کھا جائے ڈوب جائے سمندر میں غرق ہو جائے آگ میں جلا دیا جائے جہاں بھی موجود ہو وہ اس کی خبر اگر وہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں نعمتیں پہنچائے گا اور اگر برا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب پہنچائے گا اللہ ہر شہر پر خاجر تو فرآون اور کون فرعون پھر آؤں صبح شام آٹھ پر پیش کیے جاتے ہیں یہ ان کی برسخی زندگی تو برسخی زندگی میں عذاب دیے جا رہے ہیں تو معنی عذاب قبر حق عذاب قبر حق ہے اور اس پر متواتر کی حد تک نویر اسلام کی حدیث موجود ہیں جن میں عذاب قبر کا ذکر ملتا ہے صحیح بخاری کے عزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے قبر ہے میں کہ ان ہماری بان ان دونوں خبروں میں آغاد ہو رہا ہے ہماری کبیر ہے اور ان کا عذاب کسی بڑے گناہ کی گناہ پر نہیں ہے گناہ کبیر ہے مگر بچنا مشکل نہیں تھا فکان فکان سے ایک شخص خور تھا اور دوسرا استنجا میں احتیاط نہیں کرتا تھا اللہ نے پکڑ لیا قبر میں قبر کا عذاب ان کو ہو رہا ہے جابر بن سام بخاری میں نبیر اسلام کا خواب اور نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے حق ہوتا ہے حجت ہوتا ہے اس میں آپ نے کتنے منظر دیکھے سے کو الٹا لٹایا گیا ہے اور اس کے سر کو بار بار پاس کیا پاس پاس کیا جا رہا ہے اس کا عذاب کیا تھا اس کا گناہ کیا تھا قرآن مکان ایک قرآن یاد کر کے بھول گیا اور دوسرا مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی اور یہ گھر میں سو رہا ہوتا اور کسی کو سیرا لکھا کر اللہ دیا جا رہا ہے اور نیوک دار کنڈا اس کی ناک میں گھونپا جا رہا ہے منہ میں گھونپا جا رہا ہے اور آنکھ میں گھونپا جا رہا ہے اور اس کو گدی تک چیرا جا رہا ہے بار بار بائیں طرف سے بائیں طرف سے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے گنا کیا ہے کام کرتا ہے تب لگل اطلاف یہ صبح گھر سے نکلتا جھوٹ بولنا شروع کرتا اور کوشش کرتا اس کا جھوٹ دنیا کے کونے کونے, -کونے میں پہنچ جائے تب لگل آفاق کونے کونے پہنچ جائے یہ اس کا گناہ اس کے منہ کو دھیرا جا رہا قیامتوں کو دھیرا جاتا رہے گا سودخوروں کا عذاب آپ نے دیکھا ایک سرخ جو ہے وہ کھولتے ہوئے گرم تیل کے اندر جس میں ان کو ڈالا گیا زانیوں کا عذاب آپ نے دیکھا ایک دیگ نما برتن میں جس کا پیٹ بہت بڑا تھا اور منہ بہت تنگ تھا پیٹ بڑا اس لیے کہ ان کی تعداد زیادہ تھی اور منہ تنگ اس لیے تاکہ اس سے نکل نہ سکے یہ سب عذاب برسی عذاب ہیں قبر کے عذاب ہیں نف قط سے عذاب قبر ثابت ہو رہا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے جن سے قبر کا عذاب ثابت ہوتا ہے نبی السلام ہر نماز میں سلام پھیرنے سے قبل یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی کا من القبر یا اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں قبر آزاد جہن فطرت شر فتنا تھی مسیحال قبر کے اذا سے جہنم کے سے دنیا ر آخرت کے فتنے سے اور دجال, مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اس عزیز سے بھی عذاب قبر کا حق ہونا ثابت ہو رہا ہے تو فرونیوں پر آگ پیش کی وہ آگ پر پیش کی جا رہے ہیں صبح شام یعنی ہر وقت یوم میں تقوام اور جس دن قیامت قائم ہوگی اب آل فرعون اشد آزاد داخل کر دو آل فرعون کو سخترین آزاد میں اشد یعنی یہ شدید ہے قبر کا آخرب کاب کا اشبد ہے قبر کا ذاب سخت ہے اور آخرت کا سب سے سخت ہے بلکہ جو جو انسان آگے بڑھے گا تو, تو آزاد کی شدت بڑھتی جائے گی اور نندی افلام کے ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو قبر ہے قیامت کی پہلی سیڑھی ہے من ایسر جو یہاں ایجاد پا گیا تو اس کے آگے سارے مرحلے آسان خوب آسان من جو یہاں نجات نہ پا سکا قبر میں فرما اشد تو اس کے بعد جو مراحل آئیں گے وہ سخت میں سخت سختر ہوتے جائیں گے کا داپ شدید ہے آخر کا داپ اشد ہے سب سے سخت وہ یہ کہا جنار اور اس مت کو یاد کرو جب وہ جھگڑے ایک دوسرے سے فِي النار جہنم میں جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے جن میں فراون بھی اور قوم میں بھی اور فراون کی طرح ہر مت انسان ہر جابر انسان اور جو اس کے حمایتی تھے دنیا میں جو اس کے پیروکار تھے دنیا میں آپس میں جھگڑیں گے وہی دیکھ اور جب جھگڑیں گے ایک دوسرے سے پھر نعرے جہنم میں فیقول کہیں گے کمزور لوگ ظہری کی جمع کہیں گے کمزور لوگ مل مستقبر ان لوگوں سے جو بڑے تھے متکبر تھے عہدے والے تھے کرسی والے تھے مال والے تھے ان میں کمر تھا تکبر تھا کمزور لوگ ان کے پیروکار تھے دنیا میں وہ کہیں گے ان لوگوں سے جو متکبر تھے ان ناخم تاباہ کہ بے شہرم تھے تمہارے پیروکار ہم تمہارے پیروکار تھے تمہاری ہر بات مانتے ہر کہاں مانتے ہمارے تم لیڈر تھے ہمارے تم بڑے تھے ہمارے تم رئیس تھے جو تم کہتے ہم مانتے اور تمہاری ہم اختلاح کرتے تمہاری پیروی کرتے اس کا نتیجہ ہم جہنم میں آ گیا تمہاری پیروی کی وجہ سے فلا ان تم منہ نقیب بس کیا تم ہٹا سکتے ہو ہم سے آگ کا کچھ حصہ نکالنا نہیں کہہ رہے ہم کچھ حصہ ہم سے ہٹا لو کچھ عذاب لے تخلیف کر دو کچھ نرم پیدا کروا دو یہ کون کہے گا یہ دنیا میں کمزور لوگ جو پیرو جو پیروکار تھے بڑے لوگوں کے جن کی پیروی کرتے تھے ان میں فراؤن اور قوم میں بھی شامل کیونکہ آئے تھے گریما یہ فراؤن کے قصوں کے سیاحت میں ہے تو قیامت کا ذر ہوگا یہ فراون اور اس کے قوم جہنم میں ہوں گے اور یہ آل فراون فراؤن سے کہیں گے ہم تمہارے پیروکار تھے تمہارے تابع دار تھے اور تمہاری پیروی کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم سے کچھ عذاب ہٹا لو ہماری کچھ کفایت کر دو کچھ عذاب میں تخفیف کر کے ہٹا کر قاد اللہ وین استبر کہیں گے وہ لوگ جو متکبر تھے تکبر کرنے والے بڑے دنیا میں بڑے من کر پھرتے تھے اصحاب اقتدار اصحاب حکومت وہ کیا کہیں گے انا کلن سیحا بے شکم سب اسی میں ایسا تو کہ تم جہنم ہو اور ہم جہنم سے باہر ہیں جیسے تم جہنم کے اندر ہو ویسے ہم بھی جہنم کے اندر ہیں بے شک ہم سب اسی میں ہیں ان ملا قد بین اور بے شک اللہ تعالی نے بندوں کے دمن فیصلہ کر دیا ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے قد حاکم تحقیق فیصلہ فرما دیا بین العباد بندوں کے دن فیصلے ہو چکے جہنم نے تمہیں بھی داخل کر دیا گیا ہمیں بھی داخل کر دیا گیا ایسا تو نہیں کہ ہم کسی دوسرے مقام پر ہو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تم میں کیسے بچیں فیصلے ہو چکے ہیں یہ آپس میں جھگڑیں گے کمزوروں کو اور طاقتوروں کا جھگڑا کہ دنیا میں پیاروکار کار تھے ان کا ان لوگوں سے جن کی پیار بھی کرتے تھے جھگڑا کہ تمہاری بھی کر کے ہم یہاں پہنچے ہمارے کام آؤ ہم اس عذاب سے نکالو یا کم کرو عذاب نے کچھ تقریب کر دو اس کا کچھ حصہ ہم سے کم ہو جائے مگر ان کا صاف کورا جواب کہ تم بھی جہنم میں ہو ہم بھی جہنم میں ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تم نے کیسے بچائیں ان ملاقات ہاکہ بے شک اللہ تعالی نے تحقیق فیصلہ کر دیا بین بندوں کے درمیان فیصلے ہو چکے اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے کسی فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکے گی دی قیامت کے دے پوری کائنات ایک بار ہوگی اربوں لوگ خرموں لوگ ارے اللہ سب کے بیچ فیصلہ کرنے والا ہوگا ساری طاقتیں مل کر بھی اللہ کے کسی ایک فیصلے کو نہ تبدیل کر سکیں گے نہ چیلنج کر سکیں گے تو اللہ فیصلہ فرما چکا ہے ہم تمہیں کیا بچائیں اپنے آپ کو نہیں بچا پائے تمہیں کیا بچائے اب یہاں وہ ان کو ناکامی ہوئی جو ان کو امید تھی اپنے بڑوں سے اپنے وڈیروں سے وہ امید ٹوٹ گئی ان کا چٹا جواہر صاحب نے آ گیا ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ کا رات نہیں ہٹا سکتے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تمہیں کیسے بچائے اب ان کو جہنم کے دروازے نظر آ رہے ہیں بقاض الار جہنم اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم ہیں کن سے لازن جہنم جہنم کے داروغوں سے خاجنا خاجم کے جمع جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ تم فرشتے ہو اللہ کے مقربین ہو اب ہو رب تو دعا کرو اپنے رب سے یہ خطا یومن والا ہلکا کر دے ہم سے ایک دن آزاد میں سے جن کے لیے اذان ہم سے ہلکا کر دے اللہ سے تم دعا کر دو یہ جہنمی فرشتوں سے کہیں گے جو کہ جہنم کے دارودے ہیں انتہائی سخت اور انتہائی جو ہے وہ جن کو غلاج کہا گیا ہے سختی والے جن میں کوئی نرمی نہیں ہے غلادن شزاد اللہ میں آمارا ہوں اللہ کے کسی عمر کی لاپرمانی نہیں کریں گے انتہائی سخت ہوں گے تم سے کہیں گے تم دعا کرو اللہ تعالیٰ ایک دن کے لیے عذاب کو ہلکا کر دے قالو وہ کیا کہیں گے الم تک ہوتے حفیق کیا ایسا نہیں تھا کہ آئے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول بالب دلائل کے ساتھ آیات بیند کے ساتھ میراد کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تمہاری دنیا کے زندگی میں اللہ کے رسول آئے نشانیاں لے کر موزات لے کر کیونکہ سیاق میں فرون کا قصہ ہے تو اشارہ موسیر اسلام کی طرف ہو سکتا موزاد نہیں لائے گئے وہ افحا جو ازلہ بن جاتا تھا اور جدہ لے کر نہیں آئے ایات بیناب لے کر نہیں آئے کتنی نشانیاں دریا کو لاٹھی ماری راستے بن گئے اور بنا مختلف قبیلوں کے چشمے جاری ہو گئے دو دفعہ ایسا معاملہ ہوا کیا آیات ناد تم سمجھے نہیں یہ موجات تھے ان کے تو فرشتے کیا کہیں گے علم تک حقیق رسن کم بل بہ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول بل بنا دلائی کے ساتھ کالو بلا کہیں گے کیوں نہیں رسول آئے تھے دعوت بھی دی ارادے بھائی ناز بھی دکھائی موجدات بھی دکھائی لیکن ہم نے ان کی بھی نہیں کی ان کی بات نہیں مانی یہی بات پیارے پہ ہم پر فرما گئے یہ نہ ہو کل تم مجھے ڈھونڈ دے ہرو قیامت کے دن تمہارے کندھوں پر اونٹ چن ہو یا گائے اپنی آواز نکال رہی ہو یا بکری اپنی آواز نکال رہی ہو اور تم اس بوجھ کو اٹھا کر لا رہے ہو اور مجھ سے آ کر کوئی عزست مجھے بچا لو مجھے بچا لو مجھے چھڑا لو مجھے چھوڑا لو سن لو اس وقت میرا ایک ہی جواب ہوگا قدم کہ میں نے پورا دین پہنچا دیا تھا تم نے کیوں نہیں مانا میں نے دین پیش کر دیا تھا حجت قائم کرتی تھی تم نے تباہ کیوں نہیں کی مانا اخر بھی کامیابی کی بنیاد جو ہے وہ رسول کی تباہ کر رسول کی تماع کی طرف آ جاؤ رسول کے پیروی کی طرف آ جاؤ یہی بات ملائکہ بھی کہیں گے جب جہنمی کہیں گے تم دعا کرو اللہ اس عذاب کو ٹال دے ایک دن کے لیے فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول نہیں آئے تھے ایات بات پیش نہیں ہوئی تھیں مجراد فرمے نہیں آئے تھے کالو بلا کہیں گے کیوں نہیں سب کچھ ہوا کالو فل ہو تو جہنم کے داروے کیا کہیں گے تم خود دعا کرو تم خود کرو. دعا کرو تو وہاں دعا القافین اللہ خی غلال اور نہیں ہے کافروں کی دعائیں مگر بالکل بیکار بےکار گمراہی میں کوئی ان کا نتیجہ نہیں کوئی ان کا اثر نہیں اور کوئی ان کا فائدہ نہیں پکار دے رہے پکار دے رہو یہ جہنمی اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے پکار چکے اللہ تعالیٰ کو بھی آخر اجنا اجنا خواہ ان لال میں تمہیں جہنم سے نکال دے اگر ہم ادنا سنا والے مون اگر ہم دوبارہ لوٹے اس شرک کی طرف کفر کی طرف تو ہم ظالم ہوں گے ہمیں ایک موقع دے تو نکال دے کوئی جواب نہیں آ رہا بات تو صحیح ہو جاتے ستر سال بعد جواب آئے گا ایک سوی ہے پورا ٹکلے میں سڑتے رہو جلتے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو ماں دعا بخار اللہ کی دلال نہیں ہے کافروں کی دعا نہیں ہے کافروں کی پکار مگر بالکل بیکار گمراہ کوئی فائدہ نہیں اس پکار کا کوئی فائدہ نہیں فرشت اور صاف جواب دیں گے تم دنیا کو دنیا اللہ کو نہیں پکارا آج لاکھ پکاروں کوئی فائدہ نہیں ہوگا فیصلے ہو چکے تو کافر کے لیے مشرق کے لیے سرسر سر حسرت اپنے بڑوں سے کہیں گے ان کا کوڑا جواب فرشتوں سے کہیں گے ان کا کوڑا جواب اللہ تعالیٰ کو بکاریں گے اللہ تعالیٰ کا جواب کہ مجھ سے بات نہ کرو جہن میں جلتے رہو دنیا میں لوٹنے کے مطالبے کریں گے مغرو مطالبہ ان کا بالکل بے مین اور بے سود ہوگا <coughs> پنر عزت ہمیں دن اور آخرت کی آخری ہے انبیاء کی تبرا کا اللہ کے رسولوں کی بے شد کا نظام اللہ اس کو کما حق سمجھنے کی توفیق دے اے قوم کون نجات امبیا کی پیروی میں مرسلین اللہ تعالی قیامت کے دن نبیوں سے بھی پوچھے گا تم نے کیا جواب دیا گا مادہ عجیب تم،, تم کیا جواب دیے گئے اور اللہ تعالیٰ امتوں سے پوچھے گا مانو جب تم عمر تم نے میرے پیغمبروں کی دعوت کا کیا جواب دیا تو سوال پر غور کرو ہر فرد سے یہ سوال ہوگا تو آج پیروی کی طرف آ جاؤ ہر عمل اللہ کے نبی کی تماح میں ہو توحید کو بول کر لو نبی کی اطاعت کو بول کر لو نبی کی غلامی قبول بول کر لو اپنا ہر عمل دماغ ہے روزہ حاجی عمرہ یہ سارے نبی کی اتباع میں بنا لو یہ کامیابی کا راستہ ورنہ آپ نے سن لیا جہنبی قیامت کتنے پریشان کتنے بے قرار اور کتنی تکلیف میں ہوں گے کس کس کو پکاریں گے کس کس کو پکارے لیکن اگر توحید موجود ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی کی شفا فرما دے گا اور وہ شفاعت جو ہے انسان کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا اور ماں توفیق اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں قبول حق کی توفیق دے اور اللہ ہمیں ہر شر سے شرک سے بڑے سے اور معصیت سے محفوظ رکھے اور ہمارے ظاہر و باطن کو تقوی اور اخلاص سے اور آس پا فرماجہ خر اللہ علیہ واخر الدا ون الحمد للہ رحمد العرمین